سلاب جو سب ہاں سب تو مارکیٹ اتنے بھی ہاتھی جاری مگر پاٹے دونوں باہر نہیں سما سو سا مرکز کا بس روزہ اللہ ضرور ہے दीग. شہر وہ مرکز نہیں کہ جو مکہ ش... کعبہ شریف दीग. مدینہ شریف کعبہ شریف روزہ شریف یہ سارے مرکز شہر وہ بدل سکتا ہے کعبہ تو روزہ پال نہیں بدلنا پھر رہا مسئلہ ساڈا دینی مرکز دینی مرکز سڈے پرانے پرا دین شریعت اصان جدوں بھی کوئی راہنمائی لینی ہے وہ مکہ مدینہ مکے مدینے آئی ویکنا اچھا یہ ہے قرآن شریعت کی آدھا مکہ مدینے دے حالات بدلے دل بدلے تھے سر بدلتے رہن گے حد تک آپ سلام جناب کرنا مکہ مدینہ میں کہہ رہا ہاں کہ ان در ہزار تبدیل آئی ہیں. شہر مکہ تے شہر مدی ہزار آنے ادیش پاگ چھوٹے پینے والا چھوٹے پی شخص کے گرائے گا مکا قبضہ کرنا اور جنہیں کابا آن گرا چافے آنا مسلمان دن کام کر نہیں سکتا نہیں مطلب یہ مطلب صاف یہ نکلا کہ کابے شریف بھی کفر کا قبضہ مونے مونے ہونا ہے لیکن اصا یہ نہیں کر سکتے کہ کفر دا قبضہ جو کابل شریف دے ہونا ہے کفر دون کوفر والوں کونمائی لے شروع کر دے کیوں وہ ساتھ دے سات پر کرمائی ہمیشہ قرآن و شریعت تو لینی چاہیے کوئی ٹکڑا کوئی تھا متعین نہیں کیتا گیا کہ یہ تا ہدایت کا مرکز ہونا ہے ہمیشہ سے کسے تھا قرآن کدی آئی نہیں جبی گل کیا فلانا رائبنٹ تمہارا مرکز ہوگا یہ جگہ تمہاری مرکز ہوگی یہ فلان کراچی مرکز ہوگا تمہارا جی کہیں نہیں ہے سمجھ آ رہی جی جی الٹا ہے کہ مدینہ شریف نے جب دجال آنا مدینہ شریف زلزلے آخاری شریف جنے منافق گہ بج کے نس کے دار دے مارے دجالا تھا جان اور مدی منافع مطلب ہے دجال دی نسل مدینے شریر اور, قیامت اور دجال دی نسل نہ <تصفح> کہ جی مکے مدینے کے اوپر ہمیشہ دیکھو اتنے مسلمان ہی رہ سکتے ہیں جناب ابھی اتے بیٹھے کہ اوے او بہن سب پکے ہدایت والے ویکو لاہے گھر دے بیٹھے بے وقوف میں بھابی کہ کنچی ساڈے کودور باغ نے فرمایا ہدایت یہ ہدایت والے رہنی میں سچی دسا جی جی یہ گل ہے نا کابے کی سچی دسیا جی شروع ترکان, ترکان کو ترکا کول کھوئی تو پہلے جیوٹ سابت ہوتے وہ سچے سابت ہوتے جنہیں کول پہ رہی سرکار دے کے گئے سنی کھوئی ہے سن؟ نا مطلب ڈکیٹ کھوئیے محمد ابد الوا محمد ابدلوا دکیٹ نے کھوئیے پھر کھو کے پیچھوں مارتا ہے مسلمانوں کو کی کیونکہ یہ فتوا کہ میں اور میرے ماننے والوں کے شروعات تمام مشرق ہے واجب القتل ہے عورتیں ان کے لونڈیاں بنانا ہمارا حق بنتا ہے پر مال ان کا غنیمت ہے ہمارے لیے وہ طائف اور اس علاقے سے مارتا ہوا چلا آیا جیڑا کو مسلمانوں دا مال سے اکھو لندہ سی وہ کھو لینا سا عورتوں کو لوڈیاں بنا لینا سی کوئی ایڈا دجال سی وہابیاں وہابی ٹولا جس کی آگے دو شاخیں غیر مقلد اور دیوبند بنتے ہیں نا ہی اس کی تاریخ ہے پھر وہ مارتا لگایا پرلے پاسوں تو حرم پھر جڑا جوابے شریف کا خلاف بھی پڑ کے کھڑے سنتوں نے ختم کر دن دخل ہوم میں داخل ہو جائے وہ پلان دیا تھا اس مارتے چلے آئے مدینہ شریف مدینہ شریف جماعت ڈکیٹاں وہاں بھی ڈکیٹا جماعت ہے جہی نا وہ رسول اکرم سلام دراؤ شہید سرناسک نزدیک دراؤز رسول کو گرانا فرض ہے اس کو سانا اکبر کہتے ہیں اب بھی یہاں پر واغیوں کی کتابیں چھپ رہی ہیں واغیوں کی جن پر وہ لکھتے ہیں کہ یہ روزہ رسول ہے یہ ایک بہت بڑی بداخت ہے اب جناب جنا جب وہ داخل ہوئے روزہ رسول اللہ کو گرانے کے لیے آگے بڑھے ایک سانپ دہار روزہ رسول اللہ کی جانب سے اس نے جناب ایسی شوکر ماری جے اگے ہوئے سن سب سر ختم ہو سن تو خاؤ اس طرح پھر اللہ مبارک بتا نے اپنے پاک والا اصل پھر واپس معلومات اصل تو اتنے پھر تو گل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی جگہ نو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا مرکز قرار نہیں دیا کہ یہی ہدایت رہے گی لہذا یہاں جو لوگ بھی بس تم نے ان کی اتباہ کرنی ہے یہ کہیں گے سمجھ آئے گی بلکہ جی یہ ہمیں حکم ہے کہ جہاں ہدایت تمہیں لے وہاں سے لے لو رول رکھ تھ مجھ ر مبارک بلے منہ کر کے بارے وہ منتو آخر ادھر ایک بڑا ادھر منہ کر مسجد نقبی میں ہزور دے سمجھنا اگلی سائڈ سے جدھر سراپی میں ہزور جو بندی سی بڑا جبا شوبا پا کے انہیں کہا کہ میں ایک افسر میں تفسر ہی میں پاوا جی میں ہزور دوزے والے منہ رکھا ادھر منہ کرنا میں نہیں کرنا جو کرنا جو نہیں ج میںلیل دیتی تین سو ساٹھ لیکن پاک کرنے والا ادھر بیٹھا <تصفح> <show>. <مستشن> وہ تو چلا گیا باقی دوست جو نا بعد میں بولے ہیں کہ آپ نے اچھا کیا ہے میں نے کہا پہلے کیوں نہیں بولے یہ ناممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رض انور کو بت بنایا جائے اس کی پوجا کی جائے اس کی طرف نماز پڑھی جائے یہ محال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ یا اللہ میری قبر کو بت بننے سے بچانا اور یہ ناممکن ہے کہ رسول اکرم کی دوارا تو ہو سمجھ آئی کہ نہیں ہے یہ وہاں بیان آتیدہ ہے کہ ایسے فرضی کہانیاں اور خیالات کے پیچھے مسلمانوں کی تکفیر اور شرک تشریق کرتے جانا ہوتا ہے ہے اچھا Ote. مام خدی میں کہ جنوں معتدل آخیا جاتا ہے نا کہ یہ جی مذہب میں معتدل ہے اسلام میں اس کو منافق کہتے ہیں کوئی بھی ہو اگر دیوبندیوں میں کوئی معتدل ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ تیوبندیت میں منافق ہے اگر کوئی بریلویوں میں معتدل ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ بریلویوں میں منافق ہے اسلام نے مطالبہ کیا ہے کہ مضبوط ہو مخ ایمان والا ہو اب کوئی اپنے فرقے میں بھی رہتا ہے تو اپنے فرقے میں رہ کر وہ معتدل بنتا ہے اس کا مطلب یہ وہ تعریف نہیں ہے اس کو تعریف مت سمجھو تعریف یہ ہے کہ اپنے فرقے میں اگر وہ اپنے فرقے میں یعنی اس فرقے کے لوگوں میں بھی اس کی تعریف اس وقت ہوگی کہ جب وہ مضبوط ہو اور پھر اسلام کے اندر وہ تو پھر کس بات کروں اسلام اور اہل سنت کے اندر اہل سنت کے اندر اس کو سمجھو صحیح مومن کہ جو اپنے مذہب پر متشدد ہو کیا مطلب کسی طرح بھی مسلحت کا شکار نہ ہو سمجھوتا نہ کرے سودے بازی نہ کرے وقت یا جگہ کا شکار ہو کر اپنے دین مذہب کو لچک نہ دے اہل سنت میں وہ مومن مومنی سننی, سننی وہی وہ ہوگی اسلام میں مسلم وہی وہ ہوگا کہ جو اپنے اسلام کے اندر مضبوط ہے سمجھا یہ ایک عام مطلب لفظ چلتا ہے اس وقت یہ مان جی معتدل ہے یہ لبرل ہے یہ کوئی میٹھا کہہ دیتے ہیں اس کو کسی کو کہہ دیتے ہیں جی یہ انتہا پسند نہیں ہے جی یہ جی پرانے خیالات کا بندہ نہیں ہے جی یہ جتنے الفاظ چل رہے ہیں حقیقت میں اسلام کے اندر یہ جی منافقت کے معنی میں چلے استعمال ہو آپ خود بتائیں کہ آپ کا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 لچک پیدا کرنا دوبارہ نہ کریں اہل سنت میں وہ مخلص وہی ہوگا کہ جو کسی طرح اہل سنت کے مخالفوں سے لچک پیدا کرنا نہ دوبارہ یہ یاد رکھنا میری بات کافر خصوصاً یہود نسارا جس بات کی تعریف کریں جس کی تعریف کریں سمجھنا وہ انتہائی کفر کی بات ہو انتہائی گبراہ کی بات ہو وہ لانتی اعتدال پسندی کی تعریف یہ اعتدال پسند مان جنرل مشرف کی کو تعریف کرتے ہیں صحیح بات جنرل مشرف کی اس کو جنرل مشرف میں کہتا ہوں اس کی تعریف کیوں کرتے تھے یورپ والے کیوں یہ جی متدل آدمی ہے یہ دال پسند ہے جی یہ لبرل ہے جی یہ روشن خیال ہے جی ایسے نا پرانے پاک نے کیا کہا لا الہ ہاؤلا ولا الہ ضین بین لالک جو ایک طرف ہوتا ہے ہر ہر لحاظ سے ایک طرف ہوتا ہے اگر وہ مومنین کی طرف ہے تو مومنی کافرین کی طرف ہے تو کافرین جو ادھر بھی مل جاتا ہے ادھر بھی مل جاتا ہے ان کو بھی صحیح کہہ دیتا ہے ان کو بھی تبھی صحیح کہہ دیتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا لا الاؤ ولا الاؤلائے نہ ادھر کے ہے نہ ادھر کے ہیں مذہب زبین ابینا اس کے درمیان لٹکے ہوئے جی کرنی یہ سکول کی غلازت ہے یہ نیچریت کی غلاظت ہے کسی کی تعریف میں یہ کہنا یہ آدمی جو ہے یہ بالکل معتدل ہے یہ سب کچھ کیا مطلب معتدل کا یہ سب کے ساتھ چل جاتا ہے کس کے ساتھ چل جاتا ہے کے کو جو سب کے ساتھ چل جائے اس کو منافق کہتے ہیں کسی کی تعریف میں یہ مت کہو کہ یہ معتدل آدمی ہے اللہ تبارک متعلق نے کیا کیا کہا اشدافار ہماؤ بینا ہو شدت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی شان بیان کیا <تصفح> کہاں ہے نرمی کی شا? نرمی حدیث قرآن میں دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جی نرم آدمی ہے نرمی یعنی مومن کے اندر تعریف کیوں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جی کافروں کے ساتھ نرم ہے بتاؤ قرآن فاص متشد والار روح ما بین اوم آپس میں مہربان ہے ایسے ہے نا جی آپس میں رحیم ہے کفار پر سکتا ہے یہ تو شدت جو ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی شان میں بیان کیا یہ مسلمانوں کے گروہ نے آپ ہاں یہ آپ مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کے گروہ یہ آپس میں حضرت ایک ہے اسلام اس کو کہتے ہیں دین کیا کہتے ہیں ایک ہے مذہب اس کو کہتے ہیں اہل سنت ہوا جماعت کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ ہے فرقے کیا ہے اب فرقوں کے جو لوگ ہیں وہ ہے دو طرح کے ایک وہ ہیں کہ جن کے اعتقاد کفر تک پہنچتے ہیں ارتداب ہے دل اجماع وہ کفر ارتداد بنتا ہے وہ کفار سے بھی بدتر شمار ہوں چاہے وہ کلمہ پڑھیں روزہ ركھیں آج کریں میلاد کریں گیارویں کریں دربار پر چادر چڑھائیں دربار کو ساری رات چومتے چاکتے رہے جس سے کفر و اتداد ثابت ہوگا وہ مرتد ہوگا اور مرتد کا حکم ہمیشہ کافر اصلی سے بھی بہتر ہو سمجھ نہیں آئے وہ اسلام کے مقابلے میں شمار ہوں گے اسلام یا یہ سنت میں شمار نہیں ہوں گے کچھ لوگ وہ ہیں ہاں یہاں پر یہ بتاتا جاؤں کہ کفار کے ساتھ جو سختی آئی ہے نا اور سختی کا حکم آیا ہے اس سے کہیں زیادہ سختی کا حکم آیا ہے مرتدین کے ساتھ مثلا جو اصلی کافر ہے نا اگر کسی کا رشتے دار ہے مر جاتا ہے وہ کافر اصلی کسی کا رشتے دار ہے اور مر جاتا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ کپڑا لے سمجھ بات کیا اس پر پانی ڈالے غسل کے لیے لیکن ایسے سمجھے جیسے میں پری چاقی رہا ہوں اس کو اس کپڑے میں لپیٹ کر قبر کھو دے لیکن اس میں وہ مسلمانوں کی قبر جو بنائی جاتی ہے اس چیز کا کوئی لہذا نہیں اس کو اندر رکھ کر اوپر سمت کر دفنانے کا بھی حکم ہے غسل کرنے کا بھی حکم ہے اگر کوئی مرتد ہے اسلام سے بارج ہوا ہے کسی کوبر کی وجہ سے اس کا یہ اکما ہے اگرچہ وہ کسی کا رشتہ دار ہے نہ اس کو وسل دے نہ کتن دے اس کے پاؤں میں رسا ڈالے اس کو کھینچ کر کسی کھڈے میں اس لیے ڈال دے اوپر مٹی ڈال دے اس کے اوپر ہاں جی کبر وغیرہ کو بالکل اوپر مٹی ڈال دے تاکہ اس کی بدبو سے مسلمانوں کو اور جانوروں کو اذیت نہ ہو آپ سمجھا آ رہی اسلام میں آنے کے بعد کسی کفر کی وجہ سے خارج ہونے پر یہ سزا ہے کہ اصلی کافر سے بھی پتھر ہے اب یہ کوئی بھی فرقہ ہو اس کے اندر جو بھی اس طرح کے کفر والا ہوگا وہ اسلام سے تھا وہ خاص ہے آپ کو اسلام کہ ہو کسی فرقے کے اندر بزرگ کہلاتا ہو جو مرضی وہ ہوتے ہیں فرقوں کے اندر وہ جہالت اور بے خبری کا شکار ہوتے ہیں یا جو عقیدے وہ رکھتے ہیں وہ کفر تک نہیں پہنچتے ایسوں کے ایسوں کو مسلمان کہیں گے لیکن گمراہ مسلمان کہیں گے ان کو مرتد مرتدین کو تو مسلمان کہنا ہی نہیں نا ان کو مسلمان کہیں گے مومنی بھی کہیں گے لیکن گمراہ کہیں گے ان کے ساتھ سختی کا حکم ہے سختی کاستا کے سامنے آ جائیں تو خوش روئی کے ساتھ ان کو مت ملو جو ساتھ دوستی مت رکھو تاکہ ان کو اپنے گمراہ عقیدے پر ندامت ہو شرمندگی ہو اور چھوڑنے پر مجبور ہو جائے ان کے پیچھے نماز مت پڑھو سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے رشتہ داری مت جوڑو تاکہ وہ بد عقیدگی تمہارے خاندان میں نہ پھیلے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 تاکہ وہ بات اقیدگی تمہارے خاندان میں نہ پھیلے رہی اب جناب جی ایک گل ہوں سمجھو کہ تصویر فرقے جن جو ہے ہوں میں فرقیاں فرقیا مرتدین شمار کرنا بالکل اسلام تو خارج چے ننگے اور مرتاد نے اور دے مرتا ہے کہ اگر عوام دے سامنے میں وہاں کا کفر رکھو تو وہاں بھی آخنا ہو تو بہت بہت میں اس طرح کا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا عوام میں تر رکھا گا تب آخو گی تو بہت بہت بہتو بہت میں ہو سکتا ایک شخص کرتا ہے کہ اگر کوئی متا کرے نا لفظ کور ہوگا دوسرے بارا متا کرے, کرے, کرے تو رتبہ مل جا امام حسن کا تیجے بار کرے تو رتبہ مل جاتا مولا علی کا چوتے کرو تو رتبہ مل جا رسول اللہ دا. جبکہ ایمان دسیا جائے کیا کسی نبی نبیا نبی دا رتبہ رسول اللہ دے ہو سکتا جہرا کب ہے مسلمان رہے گا میں آخری مثال دیکھا نبوت رسالت جیسا عظیم منصب رکھنے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا اگر اس کو مانا جائے تو کافر کافروں جگ بنائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے افضل ماننا یہ اجماعی عقیدہ ہے مسلمانوں کا مصرح. دل کر رسول خو بول باد سمجھ بات کیا اور اشتہار لوگ پجا یہ عقیدہ تھا پوجا یہ کہنا کہ زنا کرنے سے تین چار مرتبہ زنا کیا اور رسول اللہ کا مرتبہ لے گیا ایمان سے بتاؤ ایسے یہ بات کرنے والا تمہارے نزدیک مسلمان ہے کافر چاہے وہ کلمہ پڑے چاہے وہ حج کرے چاہے وہ سرکار دے چاہے کچھ کرے وہ مسلمان ہے اس کو کافر سے بہتر کہو گے کہ نہیں بہن تو زنا کو وہ کہہ رہا ہے وہ رسول اللہ کا مرتبہ دے رہا ہے جنا شیوں کا گیلا میں ابھی آپ کو شیوں کا اشتہار دکھاتا ہوں جو کراچی سے ہر سال باقاعدہ چھپتا ہے اٹھارہ ضلع حج یہ کہڑا مہینہ ہوں گا بولو عید والا مہینہ بڑی عید والا والا مہینہ یہ اٹھارہ ن شد ہوں عید غدیر جیڑی موقع تو اشتہار چھپتے ہیں چھاپتے ہیں اشتمای متا کرتے ہیں کٹھے کمرے بڑے حال ہوتے ہالوں کے سب کٹھے جڑ جی جی اے اشتہار جڑا عید گدیر اور ہے عید قدیر اٹھارہ درحج کے موقع پر بے نظیر شباری اجتماعی مدعا عباس علم بردار کے جھنڈے کے تلے آؤ اور فیض پاؤ چھ پاؤ اے فضیلت جی فضائل جڑی میں بیان کی تھی نا ہے لکھا جی حضرت جاپر ساد حضرت محمد باقر محمد باقر بین زین العابدین کے واضح احکامات تو فرمودات ہیں کہ جس عورت نے ایک بار مدعا کیا فضیلت میں اس مسا کے عوض کی گل ہے میا کی شانی لائے بیٹھے وہ فضیلت میں اس متا کیول مقام امام حسین تک پہنچ جائے گی اور دوبارہ مطاع کرنے سے اس کا مرتبہ امام حسن تک تین دفعہ مطع کرنے سے وہ امام علی تک اور چار دفعہ مدع کرنے سے رسول اللہ کے مرتبے تک وہ متا یافتہ عورت پہنچ جائے گی, جائے گی مرتبے دراز لکھنے اچھا ایک کو درد کسی مذہب والے کی بات کسی مذہب والے دا عمل وہ مذہب نہیں کرار دیا جا سکتا جو کتاب میں ہو کتاب میں ہو کسی مذہب کی کتاب میں ہو وہ ضرور مذہب ہوگا وہ مذہب کی حت میں یقینی بات ہوگی اصلاح رسوم صفحہ نمبر 163 شیعوں نے خود لکھا ہے کہ ہماری کتاب ہے حوالہ دیا ہوا ہے کہ یہ اسلحہ رسوم کتاب ہے شیعوں کی اس کے صفحہ نمبر 163 پر لکھا ہوا ہے اور کون کہہ رہے ہیں نوز بللہ امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باکر منسوب اور امام جعفر صادق ان کی طرف منسوخ کر رہے ہیں سمجھ بات کیا ہے آپ بتائیں حضرت جی آپ نے کیسے کہا کہ تمام فرقے ہیں تو علیہ السلام یہ وہ ہے یہ وہ ہے یہ بات کرنے والے لکھنے والے اس کے ساتھ متفق رہنے والے یہ وہ ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے گا اسی وقت کافر ہو جائے گا اس کی عورت نکاس نکل جائے گی مختاد ہو جائے گا جی کسی مسکاطر کو کافر نہیں کہنا چاہیے اس وقت بھی مسلمان ہو سکتا ہے میں نے کہا بے وقوف کہ پھر تو کسی مسلمان کو مسلمان نہیں کہنا چاہیے وہ کسی وقت میں کافی ہو سکتا ہے وہ میں نے کہا جاہل تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ ایک ہوتا ہے ایک ہوتی ہے موجودہ حالت ایک ہوتی ہے, ہے آنے والی حالت حکم شریعت کا موجودہ حالت پر لگتا ہے کہ آنے والی حالت پر لگتا ہے आ, مثلا یہ آپ تو صاحب بیٹھے ہیں یہ اس وقت جوان ہے یہ بڑھے ہیں بتاؤ جوان ان کے یہ والد صاحب بیٹھے ہیں یہ بڑھے ہیں جوان ہیں بڑھے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ بڑا کہہ رہے ہیں ان کو آپ جوان کہہ رہے ہیں وہ جب اس وقت میں پہنچ جائیں گے پھر ان کو جوان کہو گے یہ بڑھا کیسے جی بات ہے اگر آپ کہیں کہ یہ بھائی جوان نہیں ہے ان کو جوان نہیں کہنا چاہیے کیوں کسی وقت بھی بڑھے ہو سکتے میں اس طرح میں نبی کریم بارے بیٹھنے ساتھی کو بھی سروس کرنے تو یہ گلوں تو جی سننے آ گئے جس طرح اشتہار ہی سنیا تو میں شی نو بھی سناوا گے بھی نفرت کر پتے لکھے سازش یہ وہ گل ہے کہ جی اس پتا لکھا فون نمبر لکھے سمجھا جی فون نمبر لکھے نے پتا پہنچ جاؤ اگر یہ فل واق سب کچھ اتنے نکل آئے Sajay, zahadeo, اپنے صاحب ہوتے, کلاب جی تنظیم نے گوہر شاہ وغیرہ اس طرح کے بندے ہیں جی آپ کے سازش یہ مطلب سازش کر سازش کرنے والے ہوئے نا وجود بندے ٹھیک ہے جی بالکل ہے سادہ دعویٰ ثابت ہو گیا ایک منٹ سادہ دعوی ثابت ہو گیا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ کلمے پڑھنے والے مسلمان جو کہلاتے ہیں اپنے آپ کو سب مسلمان ہیں یہ تو مان رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں وہ سازش کرنے والے ہیں ہیں تو صحیح اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں مسلمان بھی کہلاتے ہیں اوپر یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے مولا علی کا نام لکھا ہوا ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے پیسے لے گئے ایک منٹ جی پیسے ٹھیک ہے نا وہ جی پیسے لے کر دینے, کافر ہو جائے مسلمان میرا ایک منٹ میرا دعویٰ کی کہ کلمے پڑھنے والوں میں جو اس طرح پسر کرنے والے ہیں وہ مرتدین ہیں اور موجود ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کل پیسے بات اتنا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فرقے موجود ہیں اور آپ کہتے ہیں سازش ہے تو سازش ہو یا پھر موجود تو ہو گئے نا نہ ہوئے چلو اگے چلیے جی ایک آدمی کہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اگر نبی پیدا ہو جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ ختم نبوت کا معنی آخری نبی کرنا یہ تو جہلانا اور عوام کا نظریہ ہے اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے تقدوں میں طاقر تقدم و طاقر زمانی میں کوئی فضیلت نہیں زمانہ آگے پیچھے یہ کیا ہو فضیلت ختم نبوت کا مانا ہے افضل نبی افضلیت لہذا اگر نبی افضل ہے مانتا ہے تو بعد میں کوئی آ جائے اور اس کو کہو یہ چھوٹا نبی ہے تو اس میں رسول اکرم کی شان میں ختم نبوت کا نہیں آتی ایمان سے بتاؤ آپ کیا کہتے ہیں فرم کچھ آس کو کیا کہیں گے مجویز ہے نبوت ایسا مدعی ہے نبوت وہ دعوی نبوت کرے ایسا جہز دے دے سب کے لیے وہ کہتا ہے کوئی حرج نہیں کیونکہ ختم نبوت کا مان ہی افضل نبی ہے خاتم البی خاطم النبی کا مان ہی افضل نبی ہے اور پھر وہ کتاب چھپے اس کو بزرگ کہیں کتاب کو کہیں صحیح ہے اور کہیں جو اس کے خلاف بولتا ہے وہ غلط بات نہیں سمجھ آئی <متحدث> یہ یہ دارل دیوبند کی چھپی ہوئی کتاب ہے <متحدث> اللہ یہ بارڈر کے پرلے طرف چھپ ادھر کی نہیں ہے. یہ پاکستان میں بھی چھپتی ہے چھپ رہی ہے اب یہ ہے کہ ذرا وہ خفیہ طریقے سے تقسیم تھا کیونکہ اس پر پابندی لگ ہے نیچرلی حکومتوں نے اس پر پابندی لگا دی جلوبندیوں نے لگوا دی کیوں لگوا دی کہ ان کا کو فریش ہزار ہوتا تھا پیالا, یہ کتاب انہوں نے چھپانے کی کوشش کی تاکہ کسی کے پاس نہ رہے چلو وقت آنے تک جو پیچھے پڑے ہوئے نسخے ہیں وہ مفقوط ہو جائیں گے دنیا سے تو بعد میں تو دیوبندی محفوظ ہو جائیں گے نا کیونکہ نہ کسی کے پاس ہوگی نہ کوئی دکھا سکے گا یہ دیکھو رہی میرا دیوبند کو تو کی چھپی ہوئی ہے نا یہ دیکھو پچیس سفا ہو اگر بل بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ملو. کوئی نبی پیدا ہو لفظوں پر بھی گور حدرت yeah. یہ نہیں کہہ رہے اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرے اگر کوئی ملو. یہ نہیں کہہ رہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا چلے جائے کہ آپ کے معاصر یعنی آپ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے یہ کہہ دینا کہ یہ جیز ہے اسی زمین آسمان میں یا کہیں اور یہ <cek> کہہ دینا کہ نبی کا آنا جائز ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب حقیقت پیدا ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا اب جو مردا ہے مردا قادیانی ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے میں غلام احمد ہوں میں احمد نہیں ہوں اس کا نام کیا ہے احمد وہ کہتا ہے میں غلام احمد ہوں میں تو چھوٹا تھا غلام ہوں بڑے وہی ہیں اس کتاب کے مطابق تو وہ پکا سچا مسلمان بنتا ہے کیونکہ وہ افضل ان کو سمجھتا ہے اور چھوٹا اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور خاتم النبی جی کا مانا اس نے کر دیا کہ افضل نبی ہے وہ کہتا ہے میں افضل تو ان کو مانتا ہوں بات سمجھ آ رہی کہ نہیں اگر اب بتائیں کہ کتاب یہ اس بات کو لکھنے والا اس کی تصدیق کرنے والا اس کی صحیح سمجھ کر چھاپنے والا اس کو آگے بلا تابیل صحیح سمجھنے والے اور اگر تعویل کریں تو تابیل تو اس کی ممکن ہی نہیں ہے نا کسی طرح ممکن نہیں ہے بتاؤ مسلمان ہیں یا مرتدین ہیں ہاں اگر کوئی آدمی یہ بات سنے اور کہے لا حول ولا <عزیز> چاہے میں اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہوں لیکن یہ بات کفر ہے اور لکھنے والا کافر ہے اور اگر کوئی کہے جان بوجھ کر جھوٹ بولے کہ یار یہ بات اس نے لکھی اور لکھی اس نے نہ ہو تو وہ شخص خود کافر ہو جائے گا اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو پھر ہمارا نزی وہ مسلمان موسیقی موسیقی وہ موسیقی ہمارا نزی کا ہے موسیقی موسیقی وہ بولا مسلمان ہے اس کو پھر حقیقت حال کا پتہ نہیں ہے جیسے اگلے دن کشمیر میں گیا ادھر ایک پٹانا ہے وہ بھی کافی درش نظام پڑا ہوا تھا تو آیا میرے ساتھ بات کرنے کے لیے میں نے جی یہ بات جب پیش کہ اس نے کہا تو بتو بتو بتو بات بس ہی سادی بات ہے جو یہ آدمی عقیدہ رکھتے وہ کافر ہے کافر ہے کافر ہے میں نے کہا توں بس چاہے کوئی ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے کوئی ہو چاہے بریلوی ہو جو بھی یہ بات کرے گا وہ کافر ہے میں نے کہا تو مسلمان ہے منتا تھا اس کو या, مسلمان या, کہنا جب تک اسے علم نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ہمارا بزرگ ہے یہ بات اگرچہ اس نے کی بھی ہے تو پھر رنگ میں کی ہوگی وہ جس رنگ میں وہ کہے گا وہ کافر کابرو کیونکہ یہ بات ایسی ہے کہ جس رنگ میں بھی کی جائے بات نہیں کوئی لیکن بات تو کسی نے مینی ہے کی جائے بھی اتنا بات تو کر دیں پھر یہ بات لکھنے والا کافر ہے اگر اسی پر مرتا ہے تو کفر پر مرا ہے ٹھیک ہے اس کی تائی تصدیق کرنے والا کافر ہے اس کی تعویل کرنے والا بھی کافر ہے تاجی کتابیں تو انہوں نے شاید انہوں نے اصلاح کاری لی ہو جی اصلاحی نہیں ایسی بات نہیں اگر اصلاح کر لی ہے تو وہ اصلاح پیش کی جائے تاکہ آج کے بعد ہم بھی اس کو پھر مسلمان تصور کریں پھر تو ٹھیک ہے نا جی کم از کم وہ لوگوں کے سامنے بندر عام پر آنی چاہیے نا اتنا بڑا جھگڑا اگر اس کتاب کے آنے سے ختم ہو جاتا ہے تو اور کیا چاہیے یہ شاید والا جو لفظ ہے نا یہ شکیا مالی شکیا شکیا میں آ رہا ہے اور شک جو ہے نا وہ پک نہیں ہے جان اس وقت چھوٹتی ہے شیا اس کا کفر ہونا یقینی ہے اور اس کے اصلاح جو ہے جو بات کر رہے ہیں وہ ہے شک والی یقین شک سے زائل نہیں ہو سکتا یقین لا یزول ابھی شک یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پھر دیکھیں رہی ہے اگر جی دیکھیں میرے پاس میرے پاس ایک لطف کی پاس یہ کتاب ہے عقائد علماء پاس یہ تعزیر الناس جو کتاب ہے اسی کی یہی عبارت لے کر قسام الحرمین عربی میرے ہاتھ میں اس کے اندر امام اہل سنت رضی اللہ تعالی نے اس کا ترجمہ کیا اور علماء ہارام شریفہ کے پاس لے گئے اپنے دور میں انہوں نے کہا اگر یہ عبارت اسی طرح ہے تو پکے کافر ہیں اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے یعنی وہ تاضر ناس ہوگا یعنی دیوبند کی جو عبارتیں انہوں نے پیش کی اگر یہ فلوا کے کتابوں میں موجود ہے شرائط انہوں نے یہ کی ہے شرط یہ ہے کہ اگر یہ انہوں نے یہی کہا کہ ان کا یہ مقصد ہے وہ یہ مراد ہے یہ ہے یوں ہے نہیں ان کا یہ عبارت ہے جس کلام یہ عبارت ادھر موجود ہے برقع پھر پھر دیوبند کے اوپر جب کفر کا فتوا لگا اور یہ انہوں نے اپنے دفاع کے لیے یہ کتاب اس کو کہتے ہیں جی الحت آئل ال مف اس کے اندر انہیں کیا کیا یہی بات ہے جو کفریا ان کو پیش کی گئی ان کو عدل بدل کر کے لے گئے کہ حضرت ہم تجھے کہتے ہیں جس شخص نے آپ کے سامنے ہماری باتیں پیش کی اس نے فیب کیا دھوکہ دیا آپ ہم گھر کے ہم انہوں نے پھر لکھا اسی کے اندر وہ بھی علماء تھے انہوں نے کہا کہ اگر وہ عبارتیں تمہاری نہیں ہیں اگر آپ مسلمان ہیں یہ لطف کی بات ہے شیاب الشاقب حسین احمد مدنی کی کتاب ہے یہ دیوبندی اس نے یعنی آلہ حضرت کے رد میں یہ کتاب لکھی دیوبند نے چھاپی ہے بلال پارک بیگمپور لاہور نئی چھپی شیاب السان نے اس کے اندر غایت المامول ایک کتاب ہے یہ جو آلہ حضرت کے حسام الحرمان شریف ہے نا اس کے اندر ایک بزرگ وہاں کے عرب کے انہوں نے تصدیق کی جی جی تو انہی بزرگوں کی ایک کتاب ہے غائط الماحول علم غائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سمجھ آئی کہ نہیں انہوں نے اس بات کے اندر کہ ساری کائنات کے ذرے ز ذرے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے یا خلد. اس کے اندر اختلاف کیا انہوں نے انہوں نے کہا علوم خمسہ چھوڑ کر باقی چیزوں کا علم ہے یعنی ایک انہوں نے اختلاف کے امام ہے لیکن اسی کتاب کے اقتدار میں انہوں نے لکھا کہ یہ شخص احمد رضا نام کا ہمارے پاس آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ یہ عبارتیں ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں ہم نے یہ لکھا تھا کہ اگر یہ کتابیں یہ عبارتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں تو وہ کپتے کاپا ہے اب یہ دیوبندی نے اسی طرح بے نہیں وہ عبارت چھاپ دی ہے یہ دیکھو یہ <laughs> ہاں میں نے اس پر جس کا خلاصہ یہ ہے وہ لکھ رہے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں سے یہ مقالات شنیا ثابت ہو جائیں تو یہ لوگ کافر و گمراہ ہیں یہ خود یہ پڑھنا سر یہ دیکھ نیچے یہ نہیں یہ دائیں طرف دائیں ہاں یہ مکالات ثابت ہو جائیں کے لوگ کافر و گمراہ ہیں ثابت ہو جائیں یہ کتابیں سامنے پڑی ہیں اگر یہ عبارت ان میں ثابت نہ ہو تو پھر اعلی حضرت کافر ہے اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر یہ کافر ہے کیوں جی یہ بھائی ہماری کوئی برادری نہیں ہے رشتہ داری حضرت آلہ حضرت سے اور نہ ہی ایسے ہم مسلمان ہیں کہ نعوذ باللہ من کو پھر ثابت ہونے کے بعد ہم کسی کو آلہ ہی کہتے رہے نہیں نہیں بھائی اگر اعلی حضرت نے ہے اور اگر ابھی جہاں آلہ حضرت یا مطلب مکلک آکلت آزم بگوفا رحمت اللہ لے رہے ہیں جی صاحب جس زمانے میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں پیشوائن کو بنایا گیا ہے اس طرح کہ اگر دیوبندی ہے تو وہ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ امام ہے لیکن جس طرح ترجمانی امام اعظم کی دیوبند نے کی ہے وہی ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں یار امام آدم ابو آنیفا کا مکل لیکن جس طرح عنہ کی پیو جہا وہ ایک دس پتر دسے دسے کمانے آ جی لیکن اسی اے نہیں آ سکتے کہ ساڈا وہ پیو ہی نہیں ہے کیونکہ اپنا کمانے اپنا کھانے وہ بھی ایون کیوں لیڈرشپ ملنی منی ہوں یہ دعو تو ادھر کرتے رہے لیکن منتے تو ان کو کسی واسطے نہ پے ہوں جا واسطا ہے اگر یہ مسلمان ہوے گا تو منسلان ہو گے اگر واسطا کا پھرے تو منع سمجھ لگی گل جی پھر دیکھو یار آگے اور میرے یہ کہنا شیطان کو رو زمین کے انسانوں کا علم ہے ان کے تمام خیالات کا علم ہے اچھے برے خیال سب کو شیطان جان رہا ہے دیکھ رہا ہے اور یہ اس کا علم ماننا فرض پتری ہے قرآن و... شرفیہ کا فاضل ہے مجھے ساتھ رہتا ہے مورش موسا جانتے موسا بازی روحانی کو آپ جانتے ہیں اس کا وہ ہے اس وقت جامعہ اشرفیہ میں دو گھنٹے پڑھاتا ہے وہ میرے پاس ہے تقدیر of the Arab. یہ تو ہمارے حضرت موسیٰ بازی موسا بازی دیو بندیوں میں ثانی اشرف تھانوی تھا اتنا بڑا ان کا محقق مولوی تھا وہ کتاب یہاں پر ایک یہ کتاب نکالنا یہ فت العلیم آ کے دوسری دوسری دوسری ہاں یہ دیکھو اللہ صلاح کی تشبیح پر اس نے پوری کتاب لکھی ہے اللہ کما صلاح براہیما واہلا ابراہیم ان کا حامی مجید ہے نا اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے اس اعتراض کے جواب میں اس نے یہ پوری کتاب لکھ دی حربی میں کتنا بڑی کتاب ہے باریک خط ہے یعنی ان کا بالکل مسلم پایا نال وہ شخص تصور کیا جاتا ہے تو بلال اشرف اس کا شاگرد کہنے لگا ہم نے اپنے حضرت موسیٰ بازی روحانی سے کئی بار سنا ہے وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے اکابر سے غلطیاں تو ہوئی ہیں پھر ہم کو قابل کرتے اب غلطیاں تو ہوئی حضرت غلطی جو ہے وہ چوری ڈکیتی کی تھوڑی ہے غلطی تو کفر فرکلام کی تھی کہ نہیں yes. تو اس کا اعتراف مطلب یہ نکلا کہ اس نے اعتراف کیا کہ ہمارے شاید کرتے تھے ہمارے بزرگوں نے کفر واقعی کیے ہیں پھر ہم کیوں ایسے بدلتے رہتے ہیں اور ایک جو کچھ پانے کے سو سو اور اور کتنا فساد ہو رہا ہے اگر ان دو تین خبیصوں کو ہٹا دیا جائے تو کہہ دیا جائے کہ ان کی بالکل عبارتیں کفر ہے اور ان کے ساتھ اتفاق رکھنا کفر ہے اور کتابیں آج کے بعد ختم کر دی تو جھگڑا ختم نہیں ہو جائے گا لیکن دیکھیں کہاں تک تول پکڑے جا رہے ہیں جی اور ماں الفنا اہ آبانا ماں وجدنا اہ آبانا ہم اپنے باپ دادا کو جس پر پائے رہے ہیں ان کی اتباع کرتے ہی رہے کرتے ہی رہے. اور وہ بلال اشرف کی یہ ساری باتیں ہم نے ریکارڈ کر لیں بری ہوئی ہے میرے پاس میں سنا سکتا ہوں یہ جامعہ اشرفیہ کے فاضل بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا جسم ثابت کرنا ایمان سے بتانا یہ کفر نہیں یہ مجسمہ کا گیدا ہے نہیں مجسمہ اہل تک کا خریدا ہے اللہ تبارک و تعالی کا ہے پاؤں پاؤں بمانا روزب اور جز ثابت کرنا کفر ہے کس طرح کہ روزب ساب پاؤں بمانا پاؤں پاؤں پاؤں قدم بمانا پاؤں کرنا یہ خود ایک کفر ہے جس طرح کہ وجہ بمانا چہرہ کرنا اللہ تعالی کے لیے کفر ہے پھر کہنا کہ پاؤں پکڑیں کری نہ چھوڑ دینا اتنا واضح کہ تیرے پاؤں پکڑیں आपको पता है पकड़ी वही चीज जाती है जो जैसे माली हो नहीं हाथ से छोटी हो हाथ से बड़ी चीज हाजी साहब यह देखें यह दीवारें पकड़ी जा रही मुझे हाथ से छोटी चीज है पकड़ी गई ये, ये गई ये तारक जमील है ना रायगंड वाले जितने जानते हैं ना आप तार اس کی میں सुनाता سناتا ہوں آپ کو یہیں بیٹا کیسٹ لاتا ہوں میں یہیں کیسٹ سناتا ہوں آپ کو جس میں وہ صاف یہ کہتا ہے جی استعمال کر لیتے بہت اچھا معرت کر لی ہے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مادرت تو ایک توبہ لفظ بولے جانا تو اچھا بات یہ ہے کہ اس نے توبہ کر لی ٹھیک ہے اچھا یہ توبہ جو اس نے ہے جو اس نے کفر کیا تھا جان بوجھ کر کیا تھا یا بے خبری میں کیا تھا یا دانستن ہو گیا بےخبری ہے یہ سر خبر آپ یہ بتائیں کہ جس کو آپ سمجھے نا جس کو اللہ تبارک ہوا تعالی کے متعلق اتنا پتہ نہیں کہ اس کا جسم ثابت کرنا اس کو پکڑنا گود میں لیٹنا اور لپٹنا تیرے ساتھ لپٹے چپٹے یہ اللہ کتا کے لیے ثابت کرنا اور اس کہنا یہ کفر ہے یا نہیں اتنا بات جو نہیں جانتا یہ غلط ہے جی وہ ایک اتنا بڑی جماعت کا مبلغ اعظم اور راہ اعظم کیسے ہیں تاجی وہ مولوی ہی ہے اسے تو انہیں کوئی ٹکانا ہی نہیں کوئی ٹھکانا نہیں ریونڈ کی جماعت اس کے سر پر چل رہی ہے اس کی قسط دنیا میں چل رہی ہے ریونڈ والے فخر کرتے ہیں مولانا کوارک جمیل صاحب دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ اب ریونڈ میں جائیں اس کی یہی کیسٹ چل رہی ہے یہ جو معذرت کیا توبہ کی ہے کس کی تنبیہ کے بعد کی ہے پوری جماعت رہ وینڈ کے علماء جو شمار ہوتے ہیں اور عوام جو شمار ہوتے ہیں مبل جو شمار ہوتے ہیں انہوں نے تنبیہ کیا کہ حضرت آپ نے کفر بھی دیا ہے یا یہ ہماری طرف سے دنیا میں بات پھیل گئی کہ اتنا بڑا کو فریس نے کیا کس کی تنبیہ پر یہ ہے اس نے توبہ کی بتایا حضرت نال وکالت بھی کرتے ہو اچھا بات یہ سمجھے نا اب بات یہ ہے کہ یہ کس کی تبی اگر پوری لیونڈ کی جماعت وہ سنتی رہی اور حضرت کو داد دیتی رہی جہاں تقریر کی اس نے فیصلہ باد میں وہاں پر بھی ہزاروں کا مجمع تھا جہاں پر وہ خطاب کر رہا ہے اور ہزاروں کے مجمع میں سے ایک شخص نہیں کہہ رہا حضرت کیا کفر بک رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا یہ بڑے چھوٹے اسی طرح کفر میں مبتلا ہے جب کفر میں مبتلا ہے تو یہ اعلانتی کہ اس کو کہتے ہیں ہم تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے دین سیکھیں توبہ ہم ان کی قبول کر لیں گے لیکن یہ تو تقریباً اعتراف کریں آج کے بعد یہ تو اعتراف حتمی طور پر کریں کہ حضرت ہم نہ مبلغ ہیں نہ کوئی تبلیغی جماعت ہے آج کے بعد جس نے ہمیں اس کفر پر خبردار کیا ہے ہم اسی کے پیچھے چلیں بنتا ہے نہیں بنتا بتاؤ کافلے پھر جا رہے ہیں کافلے پھر جا رہے ہیں کافلے والوں کو اتنا پتا نہیں ہے کہ سپا سالار صاحب جو ہیں وہ اتنا کافل آزم ہیں اور اتنا چاہل آزم ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کفر کرتا ہوں کیا پکتا ہوں منہ سے بالکل ہم کہہ دے کہ جو ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ لڑنے کے لیے تیار بھائی کمال ہے ہوئی ہے نا بقاعدہ اچھے طریقے سختی ہوئی بقاد اولا اکرام میں بیٹھ کے کافی دن کا بیان بند رہا اور خود اس چیز کا ایک بہت بڑے مطلب میرے سوال دا جواب نہیں آیا تاجی میں جواب دے دن جو گا نہیں ہوں میں صرف سوال میں تنبیہ کی نے کی تھی اس گلسنا اور تنبیہ کرنے کے بعد ریوین کی جماعت سے اس کو بالکل الگ تھلگ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ تیرے لیے تقریر خطاب کرنا تبلیغ کرنا حرام ہے کیونکہ تمہیں کفر اسلام کو پتہ ہی نہیں اور گیسٹیں بالکل بند ہو چکی ہیں ایسے और बात اچھا ایک اور بات آپ کرتا ہوں میں اس کو یہیں چھوڑے ایک آگے چلتے ہیں حضرت یہ بتائیں اسرائیل جیسا کوئی عالب اسلام کا دشمن ملک ہے کیوں؟ نہیں, اسرائیل جیسا نہیں, کیا, نہیں, کیا نہیں. پاسپورٹ پر یہ لکھا جاتا ہے کہ نہیں کہ اسرائیل کے علاوہ تمام ملکوں جاتا لکھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ عوام کے بندے مسلمان اسرائیل میں نہیں جا نہیں جاتا اسرائیل کو خطرہ ہے کہ ادھر آ کر یہ فساد کریں ٹھیک ہے نا سوال یہ ہے کہ اسرائیل کو زیادہ خطرہ مولویوں سے ہے یا عوام سے ہے اصل میں حضرت صاحب ہم نے مسلمانوں نے خصوصاً پاکستانیوں نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم اس لیے اگر ہم یہاں کی عوام کو وہاں بیچتے ہیں اور اپنی موڑ لگا کے بھیجیں گے یہ مطلب یہ بھی کہ تسلیم کر رہے ٹھیک ہے اب ہم تو تسلیم نہیں کر رہی لیکن رائے ونڈ والے اور سبز پگڑی والے اس طرح تسلیم کر چکے ہیں کہ ان کے مرکز اسرائیل میں قائم ہے یہ وہ جواب دے یہ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> بتائیں حضرت کیا ہوجہ ہے کہ مولوی دہشت گرد شمار ہوتا ہے یہود کی نگاہ میں اور وہی مولوی پھر عوام تو نہیں جا سکتی اس ملک میں اور مولویوں کے جا تو جانا تو کو مرکز قائم ہے یعنی مستقل مہمان ہے اور وہ مستقل میزبان ہے یہ بتایا گیا مجھے ساوی پگڑی والے اور ریون والے مسلمان ایک آدمی ایک مسلمان آدمی جو سادہ لو آدمی ہے نا وہ اس سوال کا جواب لینے کے لیے بہت مسترب اور پریشان ہوتا ہے اور اس کا دل کہتا ہے یہ دال میں کیا ہے کالا کالا یہ کیا ہے چکر کیا ہے کہ مولوی ادھر کیوں پہنچ رہے ہیں گل پتا ہے استاد رگڑا دینا میں گل وی جی ہوں دیکھو کتاب کتاباں سینکڑیا لکھی آپ مولانا کاسم صاحب یا اشرف ہوں ایک کتاب دی وجہ سے پوری کتاباں بہت اچھا ایک کتاب بہت اچھے بھائی بہت اچھے ایک, بہت اچھے بہت اچھے ایک منٹ حضرت برتن ہوئے کا صرف ہوشاب دیاں دو چٹاں بھی چیٹ والا کیون جی حضرت صاحب درت پال دا جواب ہاں جی حضرت میں مثال ایک اور دیتا ہوں میں آپ کی تعریف پر ایک سو کتاب لکھتا ہوں صرف ایک کتاب کے ایک صفحے اور ایک سطر پر میں آپ کو پانچ سات گالی لکھ دیتا ہوں یہ عقیدہ نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ کس کا ہے یہ کیا ایک آدمی یہ بات ماننے کے بعد عقیدہ کہہ سکتا ہے میرا خاتم النبیین کا عقیدہ ہے یہ مانتا ہی کوئی نہیں جی یہ کس کوئی نہیں مانتا یہ کر بہت دیں بہت اچھے پھر تو بھائی جھگڑا ختم ہو گیا <تصفح> آج ادھر لکھ دیں اور ان مولویوں سے لکھوا لائیں جن کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں دوستی ہے تعلق ہے رابری کے کیوں حضرت جی آپ ان سے لکھوا لائیں کہ یہ کتاب لکھنے والا کافر ہے ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اس کتاب سے تعلق ہے نہ کتاب کے مصنف سے تعلق ہے جاؤ جاؤ اتنا بات لکھوا لاؤ تاکہ ہمارا اتحاد ہو جائے یہ جھگڑے ختم ہو جائیں ٹھیک ہے اچھا ایک بات کہوں ایک بات کہوں یہیں بیٹھے ہوئے ایک کفر بتاؤں اور ثابت کروں کہ یہ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں حضرت اس کو مولانا محمد قاسم نانوتوی کہہ رہے ہیں تم تو یہاں ہمارے سامنے بیٹھ کر اس کتاب کو سامنے رکھتے ہو اس کو مولانا کہتے ہو پیچھے والے کافر کیسے کہتے ہیں سمجھ آ اور یہ مولانا کہنے سے آپ کا وہی حکم ہو گیا جو اس کا ہے یہ بھی یاد رکھنا اپنے مولانا کا اس کا مانا ہمارا آکا آپ کس وجہ سے اس کو آکا کر رہے ہیں اپنا بالکل جی جی جی بندے کسی ملا کا کلمہ مت پڑھو کسی کو کسی کو بھی مانو تو شریعیات رسول کے آئینے میں مانو پہلے <تصفح> شریعت کو مانو پھر کسی کو مانو ایسے اندھے کسی کے پیچھے مت بن کر چلو دوزخ اللہ تعالیٰ کی سامنے ہے کوئی معافی نہیں ہوگی ادھر ادھر وہاں پر مولانا اور حضرت صاحب کبلا صاحب اللہ تعالیٰ کمال ہے اتنا بڑی جمات کا بزرگ ہے تم اس کو دوزخ میں ڈال رہا ہے اس کی بار گویجی نہیں چلتا اس کے سامنے سب منی کے کترہ ہے کہاں بیٹھے ہوئے یہ تمہاری شکر یہ نگاہ کے اندر وہ حضرت ہیں وہ قبلہ ہیں وہ قاسم ہیں وہ قاسم علوم والخیرات ہیں وہ بزرگان دین ہے کہ آپ کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کسی کا روپ نہیں چلتا کسی کی حیثیت نہیں ہے سوائے دینا Here <laughs> we <laughs> سارے پر متفق ہو کر جو اس پر لکھ رہے ہیں نا تو کیا کسی نبی کا وجود جائز سمجھتے ہو نبی کریم علیہ صلی اللہ عسلم کے بعد حالانکہ آپ خاتم النبیین ہے اور مانا درجہ تواتر کو پہنچ چکا ہے آپ کا یہ اقشاد کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور اس پر اجماعت منعقد ہو چکا ہے اور جو اس کے باوجود اور نصوص کسی نبی کا وجود جائز سمجھے اس کے متعلق تمہاری رائے کیا اور کیا تم میں سے یا تمہارے اقبر میں سے کسی نے ایسا کہا ہے آج جواب لکھ رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت مطلب کوئی نبی آچا ہمارا اور ہمارے کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے سردار اور آقا اور چار شفیع محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کوئی نبین نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا اور لیکن محمد اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے اور یہی طاقت ہے مقدرت حدیث سے جمعہ حدت حد واد پہنچ چکی پہنچ گئی اور نیز میں تو حاشہ کہ ہم میں کوئی میں سے کوئی اس کے خلاف کہے جو اس کا موقع وہ آپ کی قاتل ہے اس لیے ایک ممکن ہے شریف فتح کا بلکہ ہمارے مجشاہ کو مولانا مول محمد قاسم صاحب نانوتوی نے اپنی دقت نظر سے عجیب بتی مضمون فرما کر آپ کی خاتمیت کو کامل و تام ظاہر فما ہے جو کچھ مولانا اپنا سال تاز ابھیان فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ خاتمیت ایک جنس ہے جس کے تحت دو نا داخل ہیں ایک خاتمیت بیت بار زمانہ وہ یہ کہ آپ کی نبوت کا زمانہ تمام بیادی نبوت کے زمانے سے متاثر ہے اور آپ ایسے زمانہ کے کہ کی نبوت کے خاتمے اور دوسری نبی اور خاتمیت بار جس کا مطلب یہ ہے کہ ہی کی نبوت ہے جس پر تمام بیاگ نبوت ختم اور جیسا کہ آپ خاتون نبین ہے بار زمانہ اسی طرح خاتون بذات کیونکہ ہر وہ شاید جو بلار ختم ہوتی ہے اس پر جو بذات ہو اس سے آگے سلسلہ نہیں چلتا اور جبکہ آپ کی آپ کی نبوت بذات ہے اور تمام بال وسلم کی نبوت بلارد اس لیے کہ سارے کی نبوت آپ کی نبوت کے واسطہ سے ہے اور آپ ہی فرد اکمل ویگان اور دار رسالت نبوت کے مرکز رکھتے ہیں نبوت کے واسطے پاس آپ خاتم کبھی اور ساتن بھی, بھی اور زمانن بھی اور آپ کی خاتمیہ صرف زمانہ کے اعتبار سے نہیں ہے اس لیے کہ یہ کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے کہ آپ کا زمانہ سابقین کے زمانے سے پیچھے ہے بلکہ کامل کامل سرداری اور غائط رفت امتیا درجہ کا شرف اسی وقت ثابت ہوگا جب آپ کی خاتمیت ذات اور زمانہ دونوں اعتبار سے ہو کتنے لانتی خائن ہیں کہ ادھر تو لکھ رہا ہے کہ اس میں کوئی فضیلت نہیں آخری نبی کہنے میں آخری نبی لہذا خاتم النبی جن کا مانا یہ عوامی مانا ہے جہلانہ مانا ہے اور آپ کے بعد اگر نبی پیدا ہو تو کوئی فرق نہیں آتا ادھر کہہ رہا ہے یہ اور لانتی ادھر لکھ رہے ہیں ہم نے کب کہا ہے کہ یہ کب کا کب کا۔ اس وقت بھی ایسا آپ جیسے بزرگ بیٹھے ہیں گے جناب وہ اس وقت سارا سارے سارا گھوم گئے تھے کہ جناب آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ادھر آپ یہ لکھے کس کا جس کے سامنے یہ بات وہ عربی لوگ تھے یہ اردو میں کتاب پریشانی یہ تھی یہ اردو میں کتاب ہے وہاں عربی ہے وہاں عربی تھی عرب میں لکھی تھی کتاب تو عربی زبان نے لکھی اس کی اثر عربی ہے الب نہیں بات نہیں سمجھا الناس اردو میں تھی اگر تازرس عربی میں ہوتی تو پھر تو اور مزہ ہوتا پھر تو مزہ ہو گیا کہ پھر تو وہ سمجھ لیتے خود سمجھ, سمجھ لیتے بھی کیا بات ہے پریشانی تو یہی جی. اور خیانت کے اخیر دے ہم کب کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی آپ کی خاتمیت خاتمیت سے زمانیہ میں مناسب نہیں دوسری بات اگر اصل میں بات یہ ہے کہ اگر جو آپ نے اخیر الناس کی عبادت پڑھی ہے اس کے اندر مفروض ہے آپ کب تو آپ نے اس کو حقیقت فرم نہیں کیا مفروضہ اور حقیقت ایک ہو سکتے ہیں بالکل صحیح مفروضہ مفروضہ میں بھی فرق ہوتا ہے ایک ہے میں کہتا ہوں حضرت جی جی ایک ہے میں کہتا ہوں کہ قاسم نانوتوی اگر زیادہ ہو تو کچھ فرق نہیں آتا ایک ہے اگر قاسم نانوتوی حرام زیادہ ہو تو فرق آتا ہے ان yeah. دونوں مفروضوں میں کوئی فرق ہے اگر دونوں مفروض ایک جیسے ہیں اور مفروضوں سے کچھ فرق نہیں آتا تو اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے اگر میں کہہ دوں کہ اگر قاسم نانوتوی حرام زیادہ ہے تو کچھ فرق ہے؟ yeah. کیونکہ فرق مفروض ہے اگر پھر فرض وہ آرام زیادہ ہو تو کچھ فرق لفظ اگر لگانے سے ہو رہا ہے کہ اگر یہ کہہ دیں تو آپ ناراض ہو رہے ہیں جی اگر میں اس کے لیے مقبوضہ کہہ رہا ہوں وہی اگر کا لفظ بول رہا ہوں تو آپ کے فیور بدل رہے ہیں دیکھو جی گھر تو یہ ہے نا کوئی کتاب کے اندر ایک لفظ تو آپ نے شاید پڑھ لیا پیچھے پوری بحث جو ہے وہ دیکھ چکے پوری بحث پوری بحث دیکھنے کے بعد آپ دیکھ چکے ہیں سباق جو ہے آپ آپ سیاکو شباق پڑ چکے ہیں چکے میں نے نہیں پڑھا ٹھیک ہے آپ بتائیں سیا و سباق پڑھنے کے بعد اس عبارت کا کیا مطلب چلتا ہے میں نے تو یہ کتاب ہے اب جیسے آپ نے کیس کی ہے میں نے کیا نہیں کرتا یہ کتاب آپ کی کتاب نہیں سوچ ویسے کیسے عجیب بات ہے حضرت کیسی عجیب بات ہے اور ایک مدرسے کا فارغ تاسیل فاضل ہو جس اس مدرسے کے اس مدرسے کے اساتذہ مشائق کے جو بزرگ شمار ہوتے ہیں ان بزرگوں کے جو عقائد ہیں جن کا پوری دنیا میں جناب جی وہ شور برپا ہے اور ہال چال مچی ہوئی ہے آپ نے اس کو دیکھا تک نہیں ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ دیوبندی مدارس میں کفر کو چھیڑا ہی نہیں جاتا ایمان کو چھیڑا ہی نہیں جاتا یہ کفر و ایمان کو الگ رکھ کر ہمیشہ پڑھتے پڑھتے ہیں یہ تو دوسروں کو اعتراض کرنا بہت آسان بات ہے کسی مدرسے میں قرآن حکیم آسان तारी بات کہاں ہے تعلیم دی جاتی ہے حدیث نبلی کی تعلیم جاتی ہے رحمتہ اللہ علیہ کی جاتی ہے صلی اللہ تعالی وسلم سے جب جبریل امین نیا کرا عرض کی مالی ایمان مال اسلام مال اقسام مالی ایمان کہہ کر اس نے کس کے متعلق سوال کیا تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دی اور بعد میں فرمایا کہ یہ جول تھے جو تمہاری دین کی تعلیم کے لیے آئے دین کا خلاصہ تمہیں سمجھانے کے لیے بتائیں اس وقت ایمان کو پہلے رکھا گیا ہے جو جب جبریل آئے رسول سمجھائیں جب آپ تو ایمان پہلے رکھے اعمال بعد میں رکھے تصوف احسان بعد میں رکھے اور پھر آپ ان کو کہتے ہیں یہ دیر کے مدارس ہیں جن میں ایمان کا پتہ نہیں ہے ایمان کی بات ہی نہیں چھیڑی جاتی لیکن آپ بالکل وہ آپ معذور ہیں اس لیے میں آپ کو معذور رکھتا ہوں کہ وہ لوگ اگر آپ کے سامنے یہ اعتقاد کی بحث چھیڑ دیتے تو ان کا بیڑا گرم ہو جاتا ہے تم جوتے اٹھا لیتے کہ بغیرت کے بچے تم یہ لکھ ہاں؟ وہ تم جیسے ریون والے آئے میری مسجد میں وہ ادھر مسلم آباد میں نے کہا بھی سارے دوست بیٹھے رہنا آج جماعت آئی ہوئی دن نماز کے بعد دین کی باتیں کریں میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا یہ دو چار باتیں میں نے بتائیں میں نے کہا بتاؤ بھائی یہ کافر ہیں یا مسلمان وہ سب نے کہا کافر ان کو یہ تو نہیں میں نے کہا کہ یہ کون کہہ رہے ہیں میں نے کہا یہ باتیں جو کہا ہے وہ کون ہے کافر وہ جناب میں نے کہا جو ان کافروں کو اپنا بزرگ کا ہے وہ بھی کافر میں نے کہا ابھی تمہارے پاس فضائل اعمال ہے میں نے کہا میں نے کہا دکھا کی بات جو تھی نا اس کے اندر حکیم الامت اشرف علی تانوی العلوم الومات مولانا محمد قاسم علیہ آل میں نے کہا ابھی یہ کیا ابھی تو تم کہہ رہے تھے یہ سب یہ ایسی باتیں کرنے والے کافر ہیں یہ ان کی کتاب میں یہ ان کی کتابیں ان کے اندر یہ باتیں موجود ہیں اور تم ان کو رحمۃ اللہ علیہ اور بزرگان دین یہ سواد کے دو پٹھان ان کے ساتھ باد وہ اٹھے امیر صاحب ہمارا بستر الگ کروں وہ <laughs> بخیر <laughs> تھا ہمیں تم نے بتایا نہیں یہ بخیر ہمیں نہیں بتا ایمان سے انہوں نے دو بسترے اٹھائے اللہ وہ جب کہ ابیر صاحب کا رنگ کھاتا پورا گیا فتح کر ان کا مرکز تو ادھر گیا اس نے بتایا یار ہمارے ساتھ تو یہ ہوا اس نے کہا آج کے بعد تم ادھر میں نہیں جانا اس مسجد میں نہیں جانا تم لینے گئے تھے لینے کے دینے پڑ گئے سنو اس ڈرائیور کے حوالے سے بات کرتا ہوں ایک تو میں نے سوال اٹھایا اسرائیل کا یہ دو جماعتیں یہود کی پکی جماعتیں لو ہے توڑ یہ ہری پگڑی والا ہری پگڑی والا کافر اعظم پتہ کیا کہتا ہے وہ وہ کہتا ہے یہود نشارا کی حکومت کے خلاف بولنا انگریزی حکومتوں کے خلاف بولنا غیبت ہے غیبت ہے غیبت ہے, ہے اس کی ٹون بھری ہوئی ہے اس میں یہ فونوں میں فونوں میں جیسے کوئی فون بھر, فون ملانے نا جی تو کسی نے کوئی گانا لگ جاتا ہے کسی نے نعت لگ جاتی ہے کسی کچھ لگ جاتا ہے اسی طرح ٹون بھری ہے کہ غیبت کے خلاف لانے جائیں غیبت نہ کریں گے غیبت نہ سنیں گے غیبت نہ کریں گے غیبت نہ, گے غیبت نہ سنیں گے میں نے کہا وہ کوئی لانتی کا بچہ ہوا میری اپنی کیسٹ ذاتی کیسٹ یا میوزک والے کی کیسٹ وہ میوزک پر نہیں چل سکتی پابندی ہے اور اس کی سرکاری ٹون گئی یہ کیا چکر ہے اس سے پوچھا پوچھا کہ آدرت کیے حکومت کے لیے یہ حکومت یہ کیا اور بھائی حبت مت کریں حت مت کریں اور جو کفر کی حکومتوں کے خلاف بولنے کو غیبت مت ہے وہ کافر مسلم غیر مسلم ہے حضرت مسلمان نہیں بن سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے کفر کی حکومتوں کے خلاف قرآن میں جگہ جگہ بات کی اتنے کی ادھکشراؤن کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے نہیں ہے یہ کیا بدمش کیا ہے اور رائبنڈ والے کا یہی منشور ہے <تصفيق> مہنگا <میر> رائبنڈ والوں کو میں مشورہ دیتا ہوں ایک مرتبہ خطاب میں حضرت صاحب اتنا بات کہہ دیں کہ یہ تھانہ یہ کچہری یہ نظام حکومت انگریز کا یہ کفر کا نظام ہے اس کو ختم کرنا فرض ہے میرے بھائیو میرے مسلمان بھائیو اس کو ختم کرنا فرض ہے بس اتنا بات کر دیں پھر اسی اجتماع پر جو حشر ہوگا وہ حضرت خود دیکھ لیں گے کیا خیال ہے جی وہی جو سکوٹی حفاظت کے لیے آئے ہوگی نا وہ کیا ہوگی حضرت یہ مشکل بنوا ہے اور چھتر پھیرو ہے نہیں جو ہوئے یہ صدر تک کیوں شامل ہوتے ہیں دہا کے اندر وزیر آلہ شامل ہو رہے ہیں اللہ اللہ ہمارے حال کو بدل یا اللہ یا اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دے کٹے کا بچہ یہ بہن خود مصیبت ہے اور تر اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دے کہے یا اللہ اس اسلانتی کو دور کر دے یہ مصیبت ہے یہ کیا ڈرامہ ہے یہ کیا ہے خدا رہا وہ جہنم کے وہ جہنم کے ادھر بن چکے ہیں تم ان کے پیچھے مت من پکی بات ہے اٹل بات ہے سان پتا جی پہلے ہوئی ہے پہنچ سکتی ہوں دینی مدارس کا نظام ہے تعلیم انسٹیٹوٹ آف پالیسی اسٹڈی اسلام آباد گورنمنٹ کی نگرانی دے اندر چھپن والی کتاب یہ دوبندیاں بریلو غیر مقلدہ سارا دے مشترکہ بیانات مشترکہ اجلاس وہ سارا ہوئے نے بیانات سارے وچن جی اس کتاب دے دونکہ یہ مولی طبقہ جہا نا ہوا اے جناب ختم تھے تے کٹھے نہیں ہو گے لیکن جب انگریز دی من کی واری آئے نا پھر آتے چلو مشترکہ مسئلہ ہے پھر جی کٹھے اوکھلو انگریز اگریز گا ان سارے من لین گے جنوب خدا رسول منا اتے کوئی اہم اوکھلا کوئی این اکھلا کوئی لٹ ہے آشے کے آئی مانے دوسرے لفم ایک دجے دی ذا کیتی مرغی نہیں پر انگریز دا ذبا کیتا سور کٹے کھا ل چلو کوئی نیڑ ترقی ہوئی نا سمجھ نہیں لگی میری گلتی یہ ہالے میں اگے کھولا گا مسلے ہالے تو نہیں سنے مسلے اگے پے ہاں سفا نمبر چروجا مفتی ابدل کلا فوت ہو گیا المدارس دا مرکز مدرسہ ہے لاہور درد جامع اس مدرسے دا مفتی جڑا سی فوت ہو گیا اس تقریر کردہ اوتھے اجلاس اسلام آباد سارے مشترکہ جڑا کیا اس چوسا کیا دو متوازی نظام تعلیم انگریزی تعلیم تو دینی تعلیم اپس آپس مقابل ان دونوں اس سے متعلق گزارش ہے کہ اگر صرف نصاب تعلیم طریقہ تعلیم اور اگراض تعلیم کا تفاوت ہوتا تو ان امور میں تبدیلی پر غور ہو سکتا تھا حکومت لو آخیا جا رہا ہے لیکن یہاں دینی اور لا دینی کا سوال ہے یہ دو زدے بلکہ نکیزین ہیں ان کا جمع ہونا محال ہے کیا مطلب آ کے سکول دی تعلیم لا دینی مدرسے دی تعلیم دینی او ہے کتر اے ہے ایمان کوفرتے ایمان نو آ کے کٹھے کریے حکومت جو آدھی ہے دونوں کٹھے کرو تو بھاوے انہوں نے مدرسیا جو مرضی ہوئے گل تو اللہ تعالیٰ سیدی کڑائی دتی ہے نا جاوا میں کیھا وہ بھی یہ ہوئی ہے کہ جس طرح تبجو جس طرح روشنی تندھیرا کٹھے نہیں ہو سکتے بلکہ مثال بھی گلت یہ دس طرح کے شہ اور لاش ہے کیونکہ ضدوں کا ارتفا ہو سکتا ہے اجتماع نہیں ہو سکتا نکیل کا نہ ارتفا ہو سکتا ہے نہ اجتماع ہو سکتا ہے اتے یہ بھی آخر چاہیے جی میں شہ لاش ہے کٹھے نہیں ہو سکتے اویں یہ دین توجہ نہیں فرمائی نے کچھ روان کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے انگریزی تعلیم یہ ہے کہ قوم بچوں سکھاؤ کہ دین کا دنیاوی معاملات سے کوئی تعلق دین دی تعلیم اے ہے کہ اے سکھاؤ کہ زندگی دا ایک ایک ساہ بھی تھوڑا نبی دی شریعت دے خلاف نہیں ہونا چاہیے دو کٹھیا ہو میری گل نہیں سمجھ آ رہی والے ہوں آ سجنا گل اگیں ل چلو اگریزان نے اس انگریزی تعلیم پہلو لا دھین بنا ہوں سیکولر بنا ہوں روشن خیال بنایا ہوں ماڈرن خنوین مسلا بنا ہوں جدو بن جا ہے پھر وہ سمجھنے ہوں سڈا اپنا انہوں ایٹم بم بھی دے چنوں حکومت بھی دے چنوں آدھا نہیں کانون نظام سڈا دنیا بھی معاملہ ساری مرضی کے مطابق مسیح تی مرضی کی بال ہے سجنا خالی مسجد دے بوڑھ خالی جلسے کرن دے کرنے ریاست اسلامی نہیں بنتی جو لندن چ مسجد ہیں امریکہ بھی این ہندوستان ہیں انڈیا دے اندر مسجد بھی ہیں یاروی دے جلسے بھی بارہویں دلسے بھی پھر اتنا سارا کچھ ہے پیا لیکن انہوں نے اسلامی ریاست نہیں آ سکنا ہے کوفر ریاست ہے حکومت کو کیوں؟ نبیس، قانون شریعت اسلام ہوتے لئی معلوم ہویا اسلامی حکومت نہیں آخے گا جتے مسجد ہو جی قرآن پاک چھپا ہوی ریاست تنوع آخے گا جتے پاک نبی شریعت کا قانون ہوے ہو سننا سننا فضلہ مساف جشتی اور کچہری میں مسجد ہو مسجد میں قرآن ہو لیکن تھانے اور کچہری میں قرآن نہ ہو میرے کوئی لفظ نہیں سمجھا بکی تھانے تو کچہری وچ مسجد ہوں مسجد دے قرآن دس وی سو موجود لیکن تھانے دے کچہری دے قرآن نہ ریاست اور حکومت جدو چلاو والے ہوتے ہون. ہیں ٹھیک ہے حکومت مطلب ہو؟ کیونکہ ہوں صرف رنگ کا فرق ہے جی. توجہ نہیں فرمائی شابش. نہیں. شابش. ایک گورے انگریز ایک کالے انگریز صرف رنگت کا فرق ہےڑی بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں سید اکبر حسین والا بادی فرما دین کھی دہڑی دا ویک کے نا جدید دہی والا ماڈرن دہی والا سیکولر دہڑی ویک کے تے پہلو تے ویک کے آنا. تو ویکیا نا تو ویخ کے ڈر گیا آخر مسلمان ہونا ہے. پھر جدولادر گلا ہوئی اندر کھلیا تو آر ہم بھی دین کو دنیا سے الگ رکھتے ہیں انہیں آخیا تھینک یو ویری بائی تو سد اکبر حسین آبادی وہ گل شیر درد لیری داڑی سے رہتا ہے ہاں ان کار پر قائم اگر جب میری داڑھی نیک وی آخر نو نو نو نو نو نو نہیں تمہیں نہیں کچھ حکومت دیں گے تمہیں نہیں کچھ دے سکتے میری داڑھی انکار پر قائم مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فورن مان جاتا ہے آگے جب میں اندر وہ وکھانا میں تیرے نال تا دلہ سر گھبراؤ نہیں میری خالی داڑھی نہ ویکو میں اندروں بغیرتا اور بغیر تیوہی سمجھنا میں آنا آنا شانہ بشانہ چلے میں آنا کہ قرآن کا قانون نہیں ہونا چاہیے یہ بنیاد پرستی ہے امتحان دیا ہے وہ آدھا یس یس یس میں تینوں ہوجا سی تو تے اپنے سورے سمجھ نہیں لگی ہوں ایک حوالہ دے کے پھر گل چلانا تو حوالہ بھی اب نو سننا تس مصر دیں سرائے انگریز ہوا لارڈ کرو مر لارڈ کرو اس نے کتاب لکھی انگلش کے اندر مارڈرن اجپٹ میں الحمد الحمدللہ انگلش نہیں دی میں اردو کتاب جس حوالہ نقل کی اس, اس کتاب دا نام دساں عالم اسلام کی